اس مبارک سلسلے میں نبی یلمبیا تاجدار اضو سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ذکر دل آرا سے ہم اپنے قلوب و ازہان کی تسکین کا سامان کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتداء میں نبی پاک صاحب للاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذاتِ گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں ہمارے کریم رحیمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ممس اللہ علیہ الف اوکم سرکار عالم وقار صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں کتنی پیاری فضیلت آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل کثرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدی سلاط و اسلام پیش کرتے رہنے کی عادت بنائیں گے علی الحبیب سن اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کا موقع کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا کفرت سے ذکر خیر ہوگا اس لیے کیا یہ اچھا ہوگا یہ نیت بھی شامل کر لیں کہ جب بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل ہو جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیے کو جلاتے چلیں گے سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ ولیم وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا موجزہ ذکر فرمایا جس کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ خادم رسول بھی ہیں سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی بھی ہیں اور آپ نے دس سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ خادمانہ انداز میں گزارا جناب عالم رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو عرسہ خدمت کے تعلق سے بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو کس انداز میں پایا ایک آقا کا انداز کیسا ہوتا ہے غلاموں کے ساتھ ان کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے عرض کر کے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو دس سال کا عرصہ میں نے گزارا ان دس سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میرے آقا نے کسی کام کے کرنے پر مجھے فرمایا ہو کہ یہ کام نے کیوں کیا اور کوئی کام میں نہیں کر سکا اس کام کے بارے میں مجھ سے یہ پوچھا ہو یہ کام تجھے کہا تھا تو نے کیا کیوں نہیں کیسی پیاری ادائیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت سننے کی شہادت حاصل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے ستیل والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں آئے اور میری والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے فرمایا میں ابھی ابھی بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں حاضر تھا تو مجھے اپنے کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھوک حاضر ہے نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے میں گھر میں اس لیے آیا تاکہ یہ پتا کروں کہ گھر میں اگر کو کھانے کے لیے ہے تو تم مجھے دو میں اپنے آکا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر پیش کروں میں سنم رضی اللہ تعالی نہ آپ کہنے لگی کہ گھر میں اس وقت جو کی کچھ روٹیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھر آپ نے اپنا دوپٹہ لیا جو کہ وہ روٹیاں نکالی دوبٹے کے ایک کنارے کے ساتھ جو کی روٹیاں بانی اور جس کنارے کے ساتھ جو کی روٹیاں بانی تھی وہ کنارہ حضرت ہر فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے میری بغل کے نیچے دیا روٹیوں والا کنارہ اور جو دوسری طرف والا کنارہ تھا وہ میری گردن میں یوں اس انداز میں نپیٹ دیا تاکہ اگر یہ بغل سے روٹیاں نیچے کی طرف بھی آئیں تو اوپر کپڑا اس انداز میں لپٹا ہوا ہوگا کہ وہ دوپٹہ نیچے زمین پر نہیں آئے گا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ایک تحفہ بھیجنے کا انداز تھا حضرت نہ فرماتے ہیں کہ جب میری امی جان نے روٹیاں مجھے اس انداز میں دی تو ارشاد سمائیے لے جاؤ مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شریف میں گیا نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تو شریف نیت تاروں کی ایک کے کہ ہے اور اس میں نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چودہ کے چاند کی طرح جگمگاتے ہوئے تشریف فرمائے ہر سو فرماتے میں خدمت ایک میں حاضر ہوا جا کر ادب و شوق کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہی ارشاد فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے کوئی کلو کال کا سلسلہ ہوا ہی نہیں یعنی کوئی سوال جواب کا سلسلہ ہی نہیں ہوا میں نے سلام پیش کیا سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے سماپ جی ابو طلحہ نے بھیجا میں نے اب کی جی ہاں آکا انہوں نے بھیجا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اگلا سوال جو کیا نا وہ سوال بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین بڑا دلچسپ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اے انت کھانا لے کر آئے ہو جی ہاں آقا آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے آیا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ اور بھی زیادہ دلچسپی والی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے میرے آقا اپنے صحابہ اپنے صحابہ اکرام علیہ اردوان کو ارشاد فرمانے لگے اٹھو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں یہ سن کر حضرت انس عدی اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے چلا تاکہ میں جلدی جلدی جاؤں اور گھر والوں کو جا کر آگاہ کروں کہ میں کھانا وہاں پیش کرنے کے لیے گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم وہ تو اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو رہے کھانا کتنا ہے جو کی کچھ روٹیاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فوج لے کر صحابہ کرامن مردوان کی ایک تعداد لے کر حضرت انس رضی اللہ تعالی کے گھر تشریف فرما ہوئے جب یہ حضرات سرکار دوارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں سرکار کے پیچھے پیچھے حضرت ابو طلحہ کے گھر کی طرف پہنچتے ہیں حضرت حیرت فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی گھر کے اندر جا کر نہ وہ سارا ماجرا بتا دیا کہ یوں اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ام سنم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو روٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف شریف فرماؤ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے جناب سُن اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی جلالہ کہ ان پر رحمتیں ہوں کیسا پیارا عقیدہ اور کیسی پیاری سوچ اور اپنے محبوبہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ان کا انداز اس طرح کا ہے اپنے شوہر ان کو کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ حضرات جو آ رہے ہیں نا یہ ہماری دعوت پر تھوڑی آ رہے ہیں یہ تو نبی اباز صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بلاوے پر آ رہے ہیں تو جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ان کو خود اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی پریشانی یہ جانے وہ جانے ہمارے پاس جو تھا وہ ہم پیش کر دیں گے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں گھر کا دروازہ کھولتے ہیں محبوب کے گھر میں جلوا گری ہوتی ہے یقین جانئے کتنے خوش نصیب تھے یہ حضرات کہ صبح و شام ایک تو محبوب کا جمال جہاں آ رہا وہ نگاہوں کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس غلام کے گھر کو منور فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی اس غلام کے گھر میں قدم رنجا فرماتے ہیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی ان حضرات کے لیے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پہنچے ہر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ میری والدہ نے وہی جو کی روٹیاں مرگاہ اقدس میں پیش کی نبی محترم شفیع فرمایا ان کو باریک باریک کر کے نا توڑ کے برتن میں ڈال دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو برتن میں ڈالا گیا اس کے بعد گھر میں سے گھی کا ڈبا لیا گیا اور وہ گھی جو ہے نا اس برتن میں جس میں یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے تھے اس میں ڈال دیا گیا ایک مالیدہ تیار ہو گیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کو منظور تھا اس پر پڑا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت محبوب کی مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات تو یہ بات کی برکت دیکھیے میرے آقا فرماتے اے ابو طلحہ دس دس صحابہ کو اندر آنے کی دعوت دوں دس دس حضرات آتے رہے کھاتے رہے جاتے رہے اگلے دس آتے رہے وہ حاضر ہوتے رہے کھاتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ کرتے کراتے کرتے کراتے تقریباً اسی صحابہ نے کھانا کھایا کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کھانا تناول فرمایا گھر والوں نے کھایا اور جو بچ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم وہیں گھر والوں کے لیے چھوڑ کر تشریف لے گئے جناب انسر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایک کیفیت ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جس وقت وہ دس دس حضرات بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت میرے دل میں یہ بار بار آ رہا تھا جو کہ تھوڑی سی روٹیاں اتنی بڑی تعداد یہ اتنی بڑی تعداد یہ تھوڑی سی روٹیاں کیسے کھائے گی روٹیاں تو کم پڑ جائیں گی آ فرماتے ہیں جب وہ دس دس حضرات بیٹھتے کھانا کھاتے تو میری اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں دسترخان کی طرف آگے بڑھ کر جھک کر دیکھتا تھا ختم تو نہیں ہوا کم تو نہیں ہوا لیکن کھانا بالکل کم نہیں ہوا کھانے والے کھاتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کے جلوے محبوب کے مبارک منہ سے نکلنے والے کلمات کے جلوے اور نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اعلی حضرت امام اہل سنت آپ بڑے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا اس کو بھی نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں محبت کرنے والوں کا تو اپنا انداز ہوتا ہے نا اور محبت کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے اور یہ ایسی محبت کی دنیا کہ جس میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی ہے نہیں یہاں ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے یہاں تو بس یہ ہی یہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ حضرت مامام علیہ سنت نے اپنے کسیدہ السلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اس پیارے انداز میں سلام پیش کیے کہ دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے محبوب کی پیشانی مبارک محبوب کے رخسار مبارک محبوب کے لبھائے مبارک محبوب کی مبارک زبان سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے سر انور پر ظلموں میں مانگ نکالتے تو اس مانگ پر بھی اللہ حضرت امام علیہ سنت نے سلام پیش کی یہاں نبی پاک صلی یعنی علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں وہ دعا جس کا دوبن بہار قبول یعنی جب یہ دعا بلند ہوتی ہے تو اس کی انتہا قبولیت کے درجے پر جا کر ہوتی ہے اس سے نیچے نیچے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یعنی سرکار کے منہ سے جو دعا نکلے قبول قبول ہے وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول اس نسیم اجابت پر لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ اس عظیم عاشق رسول اللہ حضرت امام اہل سنت کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کے جلوے اگر دیکھنا چاہیں اور سرکار تو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں نے کس کس انداز میں سامنے والوں کو نظارے ہی نظارے دیکھا ہے اس کی دو چار جھلکیاں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سے کبرا میں علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا سیدنا مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم آپ کو سردی لگ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی ان حضرات کا انداز یہ تھا کہ جو بھی پریشانی آتی نا جو بھی تکلیف آتی اپنے آقا کی بارگاہ میں جو بھی تکلیف آتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسپنا میں آ کر اس بارے میں فریاد پیش کرتے ہیں یا حضرت علی مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں آ کر رد کرتے ہیں، حضور سردی لگ رہی ہے سرکار روحی فضا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا فرمائے وہ دعا کے مبارک کلمات اللہ ہر اے اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے اس دعا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ ہوئی آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے پھر جب سردی آتی تو اس دعائے نبوی کے برکات اس دعائے نبوی کی برکات کے اظہار کے لیے آپ سردی میں پتلے کپڑے استعمال فرماتے اور جب گرمی آتی تو آپ موٹا لباس استعمال فرمایا کرتے تک لوگوں کو پتا چلے واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی دعا کے نظارے اور اس دعا کے جلوے اور اس دعا کی برکتیں ان کو حاصل اللہ تعالی ان خوش عقیدہ حضرات کا صدقہ سرکار تعلوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا یہ سارے کے سارے حضرات یقین جانیے بڑی عزت و عظمت والے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جلال نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی و اللہ محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا میرے آقا اعلی حضرت امام سنت نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا جب سرکار دعا فرماتے ہیں نا اللہ کے حضور کو شرد کرتے ہیں ایجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بھڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے لبہائے مبارکہ سے دعا نکلتی ہے قبولیت خود آگے بڑھ کر اس دعا کو لے لیتی ہے میرے محبوب کی زبان سے نکلنے والی دعا ذائقہ نہ جائے ہمارے کریموں رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی کیسی کیسی برکتیں کس کس طرح کے لوگوں کو حاصل ہوئیں اور کس کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے نظارے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہے اس کی ایک اور جھلک آپ کی خدمت میں عرض کروں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی خدمت میں حاضری دی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ و وسلم کی مبارک داڑی میں اس وقت کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی اس نے آگے بڑھ کے نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک داڑی میں سے وہ چیز ایک طرف کر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کی خدمت کی تھی سرکار کی بارگاہ میں یوں اس انداز میں ایک محبت کا اظہار کیا نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے اسے بھی دعا دی اور دعا کے کلمات اللہ اسے خوبصورتی عطا کر دے اس نبوی دعا کی برکت دیکھیے یہ یہودی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو اس کے سارے کے سارے بال سفید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مبارک دعا کی برکتیں دیکھیے اس کے سارے کے سارے بال سیاہ ہو گئے پہلے کسی جوانی لوٹ آئے اما ہوں میرے مولا اسے خوبصورتی عطا کر دے کیسی خوبصورتی ملی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا دریائے جود و کرم اس انداز سے لوگوں پر برسا کرتا تھا حضرت امام سنت کہتے ہیں فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا اس سرکار کا فیض کتنا نرالا ہے؟ کس کس کو ملا کس کس انداز سے ملا فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا یعنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیاسوں کو تلاش کر کر کے سیراز کرتے ہیں اب یہ غلاموں میں باقاعدہ سے شامل نہیں ہے یہودی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی دعا سے حصہ پا گیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم آپ کو اللہ تعالی نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس قرب کی منزل پر ہمارے آقا کا ہیں کسی اور کے لیے یہ مقام و مرتبہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یقین جانیے حقیقت یہ ہے کہ سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی سیدنا عامر صدی اللہ عنہ برغاہر سالت میں ان کو حاضر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر آب دہن مبارک ڈالا جب سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں لیے ہوئے وہ پانی اپنے جسم پر دیکھا انہوں نے فوراً اس کو محبت سے چوس لیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی ادا کو دیکھا نا کہ میرے منہ سے نکلنے والے پانی کو اس انداز میں انہوں نے محبت کے ساتھ چوس لیا تو اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعالیٰ <سَكِّ> یہ تو پانی پلانے والا ہے یہ تو خیراب کرنے والا ہے ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس جگہ پر بھی یہ زمین قریدتے تھے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے سخت سے سخت زمین جس کے بارے میں یہ وہم ہوا کرتا تھا یا جس کے بارے میں یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ یہاں تو نیچے تک پانی نہیں ہوگا لیکن جب حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی وہاں زمین کھودنا شروع کرتے کوئی زیادہ گہرائی اور گیرائی میں نہیں جانا پڑتا تھا زمین اپنا پانی باہر نکال دیتی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مبارک دعا کی برکت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے جس کے لیے جو کہا یقین جانیے کہ ایسا ہو کر رہا اور کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان محبوبہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سرکار کے صحابہ یہ تو یہ ذہن رکھتے ہی تھے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی کاخر بدبخ اگرچہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں آیا فرما برداری کی طرف نہیں آیا کلمہ پڑھنے کی طرف نہیں آیا لیکن اس کی سوچ اس کا ذہن اور اس کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے نبی کے منہ سے جو نکلتا نا وہ بات ہو کے رہتی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی باقی ایسی کیفیت اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھو سکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زبان درازی کی ابو جہل کے بیٹے اطبا ہے چیرت حلبیا گل دو صفحہ چار سو چار پر اس کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا اتبا بن ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ نازبہ کلمات مات کہہ دیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جب اس جملے کی اطلاع ملی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالی جلالہ جل کے دعا, دعا کے کلمات اللہم سلط علیہ قلبا من اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس بد پر مسلط کر دے سکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لبحائے مبارکہ سے جب یہ کلمات نکل گئے ابو لہب باوجود اس کے, کے کافر ہے اور عام کافر بھی نہیں گندا ترین کافر ہے ابو لہب اس کا نظریہ دیکھیے اس کی سوچ دیکھیے اس نے اپنے بیٹے کو گھر کے اندر محصور رکھنا شروع کر دیے جب انہوں نے کہہ دیا ہے نا تو اب یہ ہو کر رہے گا ان کے منہ سے نکلنے والی بات وہ تیر بہ ہدف ہوتی ہے جس طرح نشانے پر تیر جا کے لگتا ہے نا ان کے منہ سے نکلنے والی بات بھی اسی انداز میں کارگر ہوتی ہے ان کے منہ سے نکل گئی اور ہو ہی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے باقاعدہ سے وہ ذہنی طور پر تیار تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے جہاں تک کہ گھر کے اندر محسوس کرنا شروع کیا کچھ وقت گزرا با مجبوری ایک تجارتی کافلے کے ساتھ اتبا کو زمانہ کرنے کی حاجت پیش آئی ابو آب نے کافلے کے شراکا کو جمع کیا بار بار بت ان کو کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے کا خیال رکھنا میرے بیٹے کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کوئی درندہ آئے اور وہ آ کر اسے کھا نہ جائے یعنی بار بار سراکائے قافلہ کو تاکیدن کہتا تھا میرے بیٹے کا خیال رکھنا کوئی درندہ آ کر اس کو ازیت نہ پہنچائے کافلا روانہ ہوا ایک جگہ جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں قریب ہی نہ کسی راہب کا عبادت خانات ایک عیسائی عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا اس نے جب یہ دیکھا نا کہ یہاں کو کافلے والے پڑاؤ ڈالنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں پیغام بھیجا کہنے لگا اے کافلے والوں جس جگہ پر تم پڑاؤ ڈال رہے ہو یہاں درندوں کا آنا جانا بھی دیکھنا احتیاط کرنا اور ہوشیار رہ کر سونا تاکہ کوئی درندہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے جب یہ یہاں پیغام پہنچتا ہے کافلے میں کھلبلی کسی کیفیت مچتی کہ ابو لہب نے بھی یہ بات کی تھی میرے بیٹے کا دھیان رکھنا کوئی درندہ اذیت نہ پہنچائے ہمارا قیام بھی اسی جگہ پر ہے جہاں درندے ہیں تو ہو نہ ہو کو خطرے کی بات ہو سکتی تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پست لگائے اور اتبا او اس کے لیے باقاعدہ سے جو سامان کی بوریاں اور دیگر اس طرح کی چیزیں تھیں وہ جمع کر کے نا ایک بلند جگہ بنائے گئے اتبا کو کہا گیا کہ تم بلند جگہ پر آ کر سو جاؤ بکیا شراکائے قافلہ اس کے اردا گرد سب کے سب لیٹ گئے تاکہ اگر کوئی چیز آئے گی تو پہلے تو ہم, ہماری طرف آئے گی نا یعنی جب کوئی چیز آئے گی تو پہلے ہماری طرف آئے گی اور یہاں سے گزر کر پھر آگے جائے گی یہاں ہم ہوں گے اور جب آگے جائے گی بھی تو گوریوں تک جائے گی اسے کیا پتا کہ ان کے اوپر بھی کو ہے یہ سارے سو گئے سرکاری دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اس کی قبولیت کا وقت ہے ایک شیر آیا اس نے آ کر ان سونے والوں کے منہ سونگنا شروع کیا ہے سارے کافر لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین بات بڑی توجہ والی ہے یہ سارے کافر ہیں عام کافر ہونا یہ بھی ایک جدا چیز ہے کافر اگر سے بد نصیب ہوتا ہے لیکن یہ سب اپنی جگہ پر جو گستاخ ہوتا ہے نا اس کے منہ سے جو بو آتی ہے گستاخی کی وہ چیز ہی کچھ اور ہوتی ہے انہیں سب کو سونگتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے سونگتا جا رہا چھوڑتا جا رہا یہاں تک کہ جب سب کے منہ سونگ لیے نا جس کی تلاش میں تھا وہ نہیں ملا تو اب اس نے وہ جو بوریوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا ایک جست لگائی اور اس کے اوپر چڑھا وہاں جا کر اس کا منہ سونگا اور منہ سونگتے چیر پھاڑ کر رکھ دی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی اللہ حضرت امام سننا سنت آپ کہتے ہیں ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے آئے ہے خبر جو کہ ہو نوٹ زخم پر بر بر داغے جگر مٹائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا تھا نا کا محبوب کا اشارہ پاتے ہی چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور وہ دو ٹکڑے ہونے کے بعد اشارے پر جڑ تو گیا لیکن آج تک اس نبوی جلال کا اثر اس چاند میں نظر آتا ہے اور وہ چاند کا داغ آج تک بھی مٹ نہیں سکا سکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل کے ایسے پیارے نبی ہیں ایسے پیارے نبی ہیں اور مقام قرب کے اس منزل پر اس مرتبے پر فائز ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے کریں ان کا رب ان کے منہ سے نکلنے والے کلمات کو رد نہیں فرماتا آئیے اس کا ایک نظارہ ایک جلوہ مزید دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امی جان کافرات مشرکات کلمہ نہیں پڑھتی تھی فرماتے کن ادعو امی اسلامی وہی مشرقہ تھا میں نے بڑی مرتبہ دعوت دی اپنے والدہ کو اور ان کو بار بار کہا امی میں مسلمان ہو گیا تم بھی ہو جاؤ کیوں بتوں کی پوجا کرتی ہو دیکھو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف آؤ اللہ کو ایک ماننے کی طرف آؤ بار بار دعوت دیتا تھا اپنی والدہ کو لیکن میری والدہ آئی نہیں رہی تھی فرماتے ہیں ایک دن تا یو ایک دن میں نے اپنی والدہ کو دعوت دی جب میں نے دعوت دی والدہ نے نبی پال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان والا شان میں کچھ سخت کلمات اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے والدہ نے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بارے میں کچھ کہا ہر سے وہارا فرماتے میں رونے لگا اور روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں یعنی ان حضرات کا انداز آپ دیکھیں گے نا کوئی بھی دکھ درد تکلیف مشکل پریشانی آ جاتی فوراً اپنے آقا کی میں کہتے ہیں ربی پاک اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کیا آقا بڑی کوشش کی بار بار دعوت دی میری والدہ کریمہ پڑھنے کی طرف نہیں آتی اللہ یہ ابھی ہو رہی گا میرے آقا آپ ہاتھ اٹھائیے نا اللہ کے حضور دعا کر دیں اللہ ابو ہریرا کی ماں کو ہدایت دے دے کہتے ہیں میں نے خدمت اقدس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہ اے اللہ حریرا کی ماں کو ہدایت دے دیں جناب حریرہ ان کی سوچ پر قربان جائیے ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مکمل ہوتی ہے یہ وہ رکے ہی نہیں گھر کی طرف دوڑ لگا دی گویا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو ہریرا آج گھر میں تم پہلے پہنچتے ہو یا تمہارے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے میں گھر کی طرف دوڑ لگا دی جب گھر پہنچتے ہیں دروازے کو جا کر دستک دیتے ہیں کہنا دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آتی ہے مکان یا ابا ہو ابو ہریرا ٹھہر جاؤ میں رک گیا تو سمے آئے تو مجھے پانی کے گرنے کی آواز آئی یوں لگا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہوں میں رک گیا کہتی ہیں تھوڑ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری میری والدہ نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا سر پر دوپٹہ اوڑا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی کہتی ہیں ابو ہوا گواہ ہو جاؤ میں پڑھ رہی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشحد ان محمد ان اب دہ رسول جناب ابو ہرارا کی ماں نے کلمہ پڑا ہو گئے یہ ساری کی ساری برکت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و وسلم کی پیاری دعا کی اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم دلوں میں اجابت قوسی میں رحمت بڑی سے دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مبارک دعا کے نظارے یقیناً بڑے پیارے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکات بیان کریں تو اس کے لیے ہمارا یہ ایک سلسلہ ناکافی آئیے آپ کو تبوک کے میدان میں لے کے چلتا ہوں تبوک کی جنگ بڑی کٹن جنگ تھی دور دراز علاقہ جو تبوک مدینہ چاوا سے فاصلے پر تھا گرمی کی شدت بھی اور سفر بھی بہت لمبا ردائی قلت بھی تھی اتنے سارے آوارزاد کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ اکرام رحمت کے جذبے دیکھیے سرکار نے فرما دیا چلو یہ سب حضرات چل پڑے وہاں جب پہنچتے کیفیت یہ ہوئی جتنا اناج تھا وہ کھا لیا گیا اب اناج ختم ہو چکا کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں صحابہ کرامن مردوان آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے ایک چیز موضوع ہے سوکھن پانی ہمارے پاس اونٹ موجود ہیں اونٹ ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی خدمت ایک میں حضور ہمارا یہ ارادہ ہے کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے اگر آپ فرمائیں ہم اونٹ جبہ کر کے ان کو کھا لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اجازت دے دی اجازت ملی ان حضرات نے چھلیاں نکالی تاکہ اونٹ ذبح کرنے کی تیاریاں کریں جب یہ تیاریاں کر ہی رہے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ لیا آئے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو عرض کی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے ہم یہ اونٹ جبا کر کے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ایسے نہ کرو جب ہمارے آقا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے تو ہمیں اونٹ جبا کرنے کی حاجت کیا ہے تم تھوڑی دیر کر یہ رک جاؤ میں ابھی بارگاہ رسالت سے ہو کے آتا ہوں حرف عمر فاروق یادوں رضی اللہ تعالی خدمت ایک میں حاضر ہوئے آ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اجازت تو دے دی اونٹ جب کرنے کی لیکن حضور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں سواریاں ختم ہو جائیں گی یہ سب اونٹ کاٹ کر کھا لیے جائیں گے سفر میں دقت ہو جائے گی ہمارے پاس کچھ سامان نہیں ہوگا یعنی ہمارے پاس کچھ سواری نہیں ہوگی جس پر سوار ہو کے ہم آگے جائیں گے آقا ایک عرض لے کر آیا ہوں آپ تو شریف فرمائے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے دو چار پانچ چیزیں نکل ہی جائیں گے نا وہ ہم لاتے ہیں آپ برکت کی دعا فرما دیجئے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہو جائے گی ہماری بگڑی بھی بن جائے گی کام بھی بن جائے گا بھوک بھی مٹ جائے گی سواریاں بھی بچ جائیں گی سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ عرض سنتے فرماتے ہیں کہ عمر ٹھیک ہے جاؤ ان کو جا کر پیغام دو جس کے پاس دو کچھ بھی ہے نا وہ لے آئے صحیح مسلم میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا لما کانا یوم اصنا کالا حضور ہم سارا سامان لے کر آتے ہیں آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت پر اعلان کیا گیا فجا الرجن جی او بیک فی زورا تن وی الا کرمر وی الا کرما تو دسترخوان بچھا دیا گیا ایک صحابی اپنی مٹھی میں کچھ چیز لے کر آئے دوسرے اپنی مٹھی میں کھجورے لے کر اب کتنی ایک مٹھی میں آ جائیں گی ایک صحابی جو وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر رہا ہے وہ صبح نہیں وہ سب نے جو جمع کیا نا وہ سب مل ملا کے بھی تھوڑا سا تھا فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ سکار تشریف فرما ہو گئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دعائیں برکت فرمائی برکت کی دعا کی اس کے بعد ارشاد فرمایا خصوصی اویاتی کو جو تمہارے توشادان ہے وہ لاؤ وہ بھر لو اب سب صحابہ اپنے اپنے توشادان اس دسترخان سے اٹھا اٹھا کے بھر رہے ہیں ہے کیا ایک مٹھی میں کھجور لے کر آئے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے بکیا بھی تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ لے کر آئے سب نے توشادان بھر لی جب توشادان بھر گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اب آگے آؤ اور مل جل کر اسے کھاؤ خوش کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہو کے کھانے کے بعد تو شادان بھر لینے کے بعد اب بھی ختم کچھ نہیں ہوا میرے آکا صلی اللہ تعالی وشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ یہ کلیمات ادا فرمائے اور یہ کلیمات پڑھنے کے بعد رشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دو کلیمات کی گواہی دینے والا ہے اللہ تعالی جل جلالو ہوں اسے جنت عطا فرمائے گا اور یہ کلمات پڑھنے والا اسے جنت میں جانے سے روکا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کس کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کس بات کو چھوڑا جائے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے ان کے لیے دعا کہ اللہ جب میں نے بولا میرا سو دعا بھی کرے نا قبول کر لیں سعد رضی اللہ عنہ ایسے مستجاب الدعوات بنے کہ صرف آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو اگر بیان کیا جائے کس کس موقع پر کون کون سی دعا آپ نے کی اللہ نے قبول فرمائی باقاعدہ ایک تفصیلی عنومان صرف ان کی جات کے حوالے سے ہوگا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب ام سلیم آپ آتی ہیں حرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں یہی عرضِ انس جن کا ابتداء میں واقع ہم نے لیا اور جس سے ہم نے اپنی گفتگو کو, کو شروع کیا ان کو لے کر آئے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتی آکا انس آپ کے خادم ہیں میرے بیٹے ان کے لیے دعا کر دیں سرکار دو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اثر لہو و کیبا فی ماں اے اللہ اس کے مال میں برکت دے اس کی اولاد میں برکت دے تو جو بھی انس کو دینا ان سب چیزوں میں برکت دے سرکار دولی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اس دعا کی برکت بنا کیا حاصل ہوئی مدینہ طیبہ میں جتنے بھی باغات تھے نا ان سب باغات میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے ہر چینس سعودی اللہ علیہ کے باغ میں دو مرتبہ پھل لگتا ہے اے اللہ جو بھی اسے دے اس میں برکت دے اور اس کے بعد اولاد میں برکت کیسے ہوگی اس کا اگر آپ کی خدمت میں کروں گا میرے مدنی چنل کے ناظرین یقین جانیے حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے اور بندہ سوچ سوچ کر بھی کتنا سوچے گا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے آپ جانتے ہیں حضرت انس کی اپنے بچے کتنے ہیں سیدنا رضی تع بروایا تھے مختلف آپ کے ایک سو اٹھائیس بیٹے اور دو بیٹیاں سرکاری تو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کس انداز میں ان کے حق میں قبول ہوتی ہے ایک سو تیس بچے آپ کے اپنے ہیں ان میں سے دو بیٹیاں ایک سو اٹھائیس بیٹے پوتے کتنے ہیں ہی کوئی نہیں پوتیاں کتنی ہیں پتے ہی کوئی نہیں یہ اللہ تعالی جل جلال کا فضل اللہ تعالی جل جلال کا کرم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی دعا کی برکت ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین یقین جانئے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے وہ عظیم ذات ہے کہ ان جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں جتنی بھی ان کی گفتگو کریں گے نا جس جس کو پڑھیں گے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد ان کی ذات گرامی پہ آئیں گے نتیجہ کہ نکلے گا کہ سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا صدقہ ہمیں اسلام پر استقامت دے سنیت پر استقامت دے آخر میں مدنی پھول یہی پیش کروں گا محبت رسول کی دولت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے آ رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی الحمد دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا کام کر رہی ہے آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں مدنی انعامات پر عمل کریں مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں حاصل کریں اللہ تعالیٰ توفیق عمل خیر عطا فرمائے آمین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم